رسم ابرہی تھا میں نے کہا تھا الا ہوں ہوا ڈاکٹر پیاز صاحب اس کی کیا تفصیل ہے کیا تم نے سادنی کا حال دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا الہ اور اپنا خدا بنا لیا اصل میں انسان کے باطن میں اس کا قلب ہے اور قلب کے اندر پھر آخری خانہ ہے اور وہ آخری کھانے میں جو اس چیز بیٹھتی ہے لا وہ ہوتا ہے <تصفح> اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس آخری بات کو آدمی نہیں چھوڑتا اس کے لیے سب کو چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے تو سب کو چھوڑتا ہے اس کو کسی کے لیے نہیں چھوڑتا ہے <تصفح> تو وہ آخری چیز جس, جس کے سب کو چھوڑتا ہے جس کے لیے سب کو چھوڑتا ہے اس کو کسی کے لیے نہیں چھوڑتا ہے حقیقت میں لا وہ ہوتا ہے اور آدمی کے روزمرہ کے استعمال میں یہ جو اٹھتا بیٹھتا سنتا بولتا کرتا کراتا دیکھتا بالتا کیا استعمال ہوتا ہے چار گرد ہوتا کی چیزوں میں تو اس کے بعد اس کا ایک مقصد حقیقی بن جاتا ہے اس کے باطن میں کسی اس چیز کے ساتھ رابطہ اس کا ہو جاتا ہے وہ اس میں بیٹھ جاتی ہے تو دراصل بات کی تعلق اور بات کی اس کے ساتھ کہ یہ وہ چیزیں ایک صاحبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نے اپنی محبت کا دعویٰ کیا آپ سے تو آپ نے فرمایا کہ تم جا کر اپنی ماں کا سر کاٹ کے لے آؤ ماں کا ہی کہا تھا نا جی ساغب صاحب ہاں یاد نہیں آ جی ماں کا کہا تھا کہ باپ کا کہا تھا کس کو یاد ہے دی? والد ماں کا سر کا کاٹنے کا تذکرہ ہے تو اٹھے اور چلے جب باہر نکلے تو ان کو واپس بلایا اور ان کو سمجھایا کہ یہ میں اس سے نہیں آیا ہوں کہ اس طرح کے کام کرو ہوں بہرحال یہ اس بات کے لیے تھا کہ اللہ سے بارہ کا اللہ کے تعلق کے, کے مقابلے میں کوئی تعلق بھی نہیں ہے اس بات کو سمجھانا تھا اس کو ذہن نکین کرانا تھا کہ اللہ اور رسول غزم کے مقابلے میں کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کو سمجھانا تھا پہلے بھی چند دفعہ واقعہ کو میں نے سنایا آپ کو تو اس طرح میرا گھر ہوتا تھا یہ اس مکانات جو ہیں اس پینتیس چھتیس میں پینتیس نمبر ہمارا مکان ہوتا تھا تو چونتیس نمبر میں پروفیسر سارئی صاحب سار ہوتے تھے وفات پا گئے وہ ہمارے پڑوسی ہوتے تھے اللہ کی شان کی پیر حضرت اشرف صاحب کے پڑوسی رہے جن دنوں سخت کا مرزم گندا دیتے تھے وہ اور اس بات کی کوشش میں ہے کہ یہ پاکستان پر کمیونسٹ اقتدار آ جائے تو وارسا کے پڑوسی ہوتے وہ انہیں ان کی کارکردگی کی وجہ سے جو زیادہ کی حکومت آئی تو انہوں نے ان کو اسلامی کالج سے باہر تبدیل کرایا یاد پر سا. دلانتو دلانتو سا تو باوجود اپنے کمزم کی دعوت کے اور ساری باتوں کے وہ حضرت بلال اشرف صاحب کے پڑوسی ہوتے ہوئے بڑے خوش رہے ان سے اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی میں ان کی شکایتیں نہیں لگائی ان سے کچھ تنگ ہے یا کچھ ہے اور جب میرے پڑوسی رہے تو وہ بھی کوئی اللہ کے اشارے سے ہی تعلقات ان کے رہے ہمارے ساتھ وہ جب نہیں ہوتا تھا تو ان کی گھر والی ختم کرایا کرتی تھی تو اسی مدرسے سے طلباء کو بلا کر ختم کرا دی تھی اور مجھے دعا کے لیے بلایا کرتی تھی اور پھر ہمارے گھر سے کہا کرتی تھی کہ دیکھیں خدا کے لیے جب وہ آئے تو ان سے نہ کہنا کہ ہم نے ختم کیا ہے مجھے بھی تاکید کرتی تھی ہمارے گھر والوں کی خدا کے لیے نہ کہنا کہ ہم نے ختم کیا ہے تو اللہ کی شان ہمارا احتکاب تھا احتکاب اور میں چلا گیا تو انحصار وقت سے پوچھتے رہتے تھے کہ بو کہتے ہیں یہ وہ انہیں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ احتکاب پر دست مسجد نہیں ہوں گے جب میں واپس آ گیا تو بڑے یعنی دانشورانہ طریقے سے مجھے کمیونزم کی دعوت دیا کرتے تھے انکار خدا اور معاشی مساوی تقسیم کی دعوت وہ بڑے دانشورانہ طریقے سے دیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ایسے راستے پر چل پڑے ہیں کس طرح تو آدمی ہر کسی سے کٹ جاتا ہے بال بچوں سے کٹ گیا معاشرے سے سب چیزوں سے ہر کسی سے کٹ جاتا ہے آپ ایسے طریقے پر چل پڑے ہیں تو میں نے کہا جی واقعی آپ کی بات بڑی عجیب ہے کہ واقعی اس طریقے پر اچرنے سے آدمی ہر کسی سے کٹ جاتا ہے یعنی اس بار کورونا رو رہے تھے کہ پھر آدمی کسی کام کرتا رہا ہے تو معاشرہ کیسے چلے گا اس بات سے کہ آدمی ہر کسی سے کٹ گیا میں کہا وہاں آپ تو کہتے ہیں اس طرح پر آدمی ہر کسی سے کٹ جاتا ہے میں کٹنے کے بعد آدمی اللہ تبارک تعالی سے جڑ جاتا ہے پھر جو ہے تو آدمی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں ہر کسی سے جڑتا ہے اور احکامات کی روشنی میں آپ نے پتا ہے کہ بال بچے بیوی, بیوی بچے بہن بھائی ماں باپ دوست پڑوسی گرد پیش معاشرہ سب جب احکامات کی روشنی میں جڑتا ہے تو وہ تو بہت میاری جڑنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بال بچوں سے تعلقات بننے کو کہتا ہے تو بہت ہی معیاری ہیں رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی دو تربوز لے کر آیا ان کی دو بیویاں تھیں تو مریض جو تھے وہ حجی جب لے کر آتے تھے اس بات کرے خیال کرتے تھے کہ وہ ان کی جو مساوات کی کوشش کرتے ہیں دونوں میں برابری اس کی پابندی ہو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے دو تربوز لائے ہو آپ سے میں سوات کیسے کروں گا انہیں کہا عدرت صاحب مجھے اس کا پتہ تھا میں تول کر لایا ہوں بالکل برابر ہیں تو انہوں نے کہا چاہیے اچھا تو بات ٹھیک ہوگی کہ بالکل برابر ہیں لیکن اس بات کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کیا یقین دہانی ہے جسے آپ لوگ گارنٹی کہتے ہیں کیا یقین دھیان ہے کہ دونوں ایک طرح کے میٹھے ہوں گے تو سکھو آدمی عدرت صاحب ہوا کہ اس کا تو پھر میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا سننے کے دونوں کو درمیان میں سے کاٹو اور ایک آدھا دوسرے آدھا کے ساتھ ملاؤ اور پھر بھیجو دو کراؤں گا تو برابر ہو گیا صاحب اس طریقے سے <متحدث> بس آپ آب بولے. اور نہ بولے کوئی صاحب توڑ برابر ہو گیا آپ دکھاؤ کناولا صا جی تو آ جائے برابر ہو گئے اس کاٹ سے اچھا اچھا آپ جو ہے یہ اینی بار جی ان جی. کلاس جی جی برابر سے جی؟ تو so کارڈ لینے کے بعد جی وہ ڈیفینیٹلی برابر, برابر ہو جائیں گے جی. اب جنہوں نے میتھمیٹکس پڑھا ہوا تھا انجینئرنگ وغیرہ سب سے مین کا آئی کیو جج کر رہا جب دونوں کاٹے گئے ہیں اب ایک کا تو یہ تو سنار کے سر اس طور پر ڈیفینے کیسا دی ہوا کینے کہ تو آپ ذرا کہ امید نہ ہو اور سار دے چونکہ پہلی سو اٹکی ہوئی ہے نا اس طور سے بولا ہے تو میرا صاحب بات ٹھیک ہوگی نا نہ لیکن جب کٹ جب دونوں درمیان میں سے کٹ گئے اب ایک کا تھا ادھر آ گیا دوسرے کا ہاتھ ادھر چلا گیا تو ڈیفینیٹ برابر ہو گئے نا ہاں جی پتہ لگے <laughs> لیکن ہم جب زمے کو کاٹتے تھے تو ہم یہ تین سے کاٹتے تھے تو آدھا ایک لے کر دوسرا لے کر لے لیکن یہ تو دو ہیں دو کی وجہ سے تو یہ ڈیفینے فو لا رہا ہے نا دو ہونے کی وجہ سے جب کٹتے ہیں درمیان میں تب ہی تو ڈیفینے فو لا رہا ہے نا جی یہ دو ہونے کی وجہ سے دو کٹے ایک کو جب آپ کاٹتے ہیں تو وہ تو کتنا آپ بریسی کیوں نہ کریں کتنا زیادہ آپ دوست کیوں نہ کریں وہ کچھ نہ کچھ فرق کوئی ایک گرام کا فرق بھی آ گیا لیکن جب آپ نے دو کاٹے تو ایک کا کٹا ہوا تھا اور دوسرے کا کٹا ہوا تھا وہ تو برابر ہے اتنا اس میں زیادہ ہوگا وہ شیپ اگر برابر ہو یا نہ ہو مطلب کہ میٹھے میں گیا دوسرے کے بعد میٹھا اس میں گیا ہاں جی تو اس میں یہ فرق آ سکتا ہے یہ اب اس میں اس کی زیرخی کر یہاں سے ہوا نا ہاں اچھا دوسرا عجیب ان کا وہ ہے ایک آدمی دو چنگیری لے کر آیا چنگیری پہچانتے ہیں سواتے بھائی اشکر ہے کیا نام دادر نہ چکور کے جوڑے کی تیلیوں سے گھر بناتے ہیں جی اب جو میٹھی والی آپ نے بات کہی نا آپ چونکہ اس وقت وہ عمل کرنے والے آدمی کے دھیان میں وہ بات آئی نہیں لہٰذا اس کا مقدم نہ رہا اگر یہ بھی آ گئی ہوتی ہے لیکن اس میں بھی ہو وہ نہ مٹھا سی برابر ہوا جی دیکھیں نا جب دونوں کٹے ہیں تو جیسے بھی کٹے ہوں کٹا جائے جائے گا گا ایک زیادہ تو ایک اس کا ایک, ایک ادھر آ جائے ادھر چلا جائے جا گا آپ بولے ساگر صاحب جی کی وجہ سے تو کاٹے تھے نا لیکن اس بج کا آدھا ایسا ادھر ہو گیا دوسرے کا آدھا ایسا ہوگا وہ برابر ہو گیا یہ برابری آ رہی ہے ہاں باقی یہ برابری پھر غور کرتے ہیں آپ اس پر اور غور کرنے کے بعد اس کو بتایا جی مجھے خیر یہ ایسے آپ کے لوگوں کی دلچسپی کے لیے میں نے اتنی بات کر لی وہ آپ کی کیا کہتے ہیں جی نا طلبا کو ایکٹیولی انوالو کرنا آپ کی نفسیات میں ہے نا آپ کی نفسیات میں ہے کہ طلباء کو ایکٹیولی کلاس میں انوالو کریں ہاں جی یہ ایجوکیشن کا اصول ہے نا تو ایک ایسے طریقہ کہ سارے ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اس وجہ سے ایک اوور جب رہے گا آپ کا ساتھ دل خوش ہو جائے گا اصلی یہ کہنا تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کے بعد پھر تعلقات غیر اللہ کی طرف آتا ہے تو اس معیاری ترسیب پر آتا ہے جو اتنی معیاری ہے اتنی نفیس ہے مظفر صاحب ٹھیک ہے نا او میں پروفیسر صاحب کو دہرے گداؤت پروفیسر صاحب کو اس بات کو بتا رہا تھا کہ یہ سب سے کٹتا ہے سب سے کٹنے کے بعد پھر منجان بلّا ہر ایک سے جڑتا ہے اور جڑنا بہت میاری ہے جتنا میاری جتنی میاری تفیل اسلام نے بتائی ہے یہ تو دنیا کے دانشور جو کہ سے سے بالاترا کا سوچتے ہیں تو ان کو اس بات کا پتہ ہے اتنا معیاری تعلق اللہ کی مخلوقات کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں یہ کسی سے کا نہیں ایسے تو کارنالز نے جو پہلا پاکستان کا چیف جسٹس آ رہا اس سے ریٹائر ہونے کے بعد یہ بات کہی ہے کہ دنیا میں اگر ہم و امان آ سکتا ہے اور سکھ سکون آ سکتا ہے تو اسلامی قانون سے آ سکتا ہے سروے کے دوران سے نہیں کہ اسلامی ملک کا چیف جسٹس پاکستان نے پاکستان تو گرج نے دیا تھا کہ جب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اس کا تھا وزیر خارجہ اس کا تھا اور جرنیل اس کا تھا پاکستان کی فوج کا کمانڈر ان چیف جو تھا وہ تھا جنرل گریسی تھا جو کہ برطانیہ کا آدمی تھا اور سپریم کورٹ کا جو جج تھا وہ برطانیہ کا تھا وہ تھا کرنیلس تھا اور وزیر خارجہ جو تھا وہ سر تفرح تھا جو کہ قانی تھا انگریزوں کا خاص نمائندہ اس لیے جب قائد عزت نے گریسی کو کہا ہے کہ مجاہدین شری تک پہنچ گئے فوج کا حملہ کراؤ تو اس نے چوبیس گھنٹے تاخیر کیے اور ہندوستان کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنی فورسز کو پہنچا دے جگہ پر حکومت نہیں مانے ایک کسی وقت بھی کوئی سٹیٹ کا بہت اعلی مفاد اگر ہے تو سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا تو وہ ان کا آدمی تھا اور ملک کے مفاد پر جبکہ این کریٹیکل وقت پر حرکت کرنی ہے تو فوج نے کرنی ہوتی ہے تو کمانڈر چیف ان کا تھا اور ملک کے باہر کے تعلقات جو جی ہیں تو اس پر ملک کے دار مدار ہوتا ہے وہ کا جانی آدمی ان کا بعد میں کیا کہہ رہا تھا جی آپ سے بات کی تو اور یہ کر رہا تھا کہ سب سے کٹ کٹا کر سب سے چھٹ شٹ چھٹا کر پھر جو آدمی اللہ تعالی کے احکامات کی روشنی میں بیوی بچے اور بہن بھائی اور ماں باپ اور پڑوسی اور پھر معاملات تجارت باقی چیزیں ان کی طرف جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں آتا ہے تو اب تو بہت معیاری بیٹھے گھوڑا دیا کہ بیمار ہے بیچتے وقت بیچ دیا بیمار, کے بیمار نہیں کہا باپ نے اگر بیمار کہا تھا جی لڑکوں بےچاروں کے کام حوالے کریں سموار تو ہوتے نہیں ہمارے گاؤں کا لذیذہ نا گھر سے بھیجا لڑکے کو کہ سبا نہ بھر سبا روز ہوئے کل نہ پرسوں بھائی کی شادی ہے تو پہلے گاؤں میں گیا کہ کل نہیں پرسوں میرے بھائی کی شادی آپ لوگ آئیں گے اور اچھی بات میں کہا آپ یہی ٹھہر جائیں گے ٹھیک ہے وہاں ٹہر گیا دوسرے, دوسرے گاؤں گیا کہ کل نہیں پرسوں میرے بھائی کی شادی ہے اب نے کہا ٹھیک ہے جی وہاں ٹھہر گیا کوئی دس بارہ گاؤں میں چکر گزار کے آیا شادی میں نہ یہ ہے اور نہ مہمان آ رہے اب ہر روز مہمان ہو گیا کہ ایک پارٹی آ رہی ہے یہ آپ کیسے ساتھ کہ آپ کے بیٹے نے کہا کل نہیں پرسو وہ کل نہیں پرسوں سے سیکھا تھا بس کو کہہ رہا تھا ڈومر بیچارے ایسے غیر ذمہ داروں کو بیٹے یہ خفا بھی ہوں گے کہ ہمارے خلاف کہہ رہا ہے اب کتنے سمجھدار ہیں وہ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو کیا بات تھی جیمار جی لڑکے نے کہا وہ بھول گیا تو باپ نے کہا جاؤ آدمی کو پیسے دو واپس اور گھوڑا اس سے لو پھر وہ بیمار ہے اور پھر اس کو پیش کیا ہو تو چلا گیا اس نے کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی اسی گھوڑا بیمار تھا اور آپ کو دے دیا تھا تو ناقص بیمار آپ نے کیا ہے کہ کی اللہ نے کیا ہے انہوں نے کیا اللہ نے بیمار کیا نے کہا جائے اپنا کام کریں سودا ہوگیا چلے کی وہ کس طرح جیت گیا کہ جب آدمی سودے میں ناقص چیز جائے تو آدمی برداشت کر لے تو کتنا گنا اس کو جنت میں دیا جاتا ہے اور یہ دھوکا کر کے اس کو دیا ہے تو برکت اس کے گھر میں آ گئی اور وہ برقی اس کے گھر میں چلی گی ایسے حالات اس کے ہوں گے کہ یہ سارا نقصان پورا ہو جائے انہیں دھوکہ دے کر فائدہ کیا ہے وہ بھی اس کو پورا ہو جائے گا اس کو دھوکہ دے کر نقصان میں ڈالا ہے اور اس کو بھی اللہ تبارہ پورا کر کے دے دے جی خریدتے ہیں دیکھنا چاہیے نا دیکھنا چاہیے وہ دیکھنا چاہیے وہ دیکھنا چاہیے اللہ ہو گیا وجہ سے اور آپ صبر کر لیا تو اللہ تو برکت دے گا اس کا آپ سوچ نہیں سکتے ہمارے گاؤں کے گریڈی والا تھا کراچی میں نا تو اس نے کہا کہ دو گاہک آ گئے خاوت بیوی اس کی جوڑا رضام کا تو کہتے وہ دوسرے, دوسرے آواز اس اس دی یہ ذرا نہیں آتا اس نے کہا کہ داغی داغی <laughs> اس نے کہا سر چوا تھا بات آشے. تو پتا دام گا پختن کوئی پڑھا <بڑھانا فترت. laughs> <laughs> دوسرا کہہ رہا تھا تو اب یہاں پر چلا گیا چوک ایک گھنٹہ گھر میں بچیاں بیچتے تھے لوگ ایک دکان پر لڑکا بیٹھا ہے دوسری دکان پر بڑی عمر کے آدمی بیٹھا ہوا ہے اب لڑکے کے پاس مچھلیاں کچھ تازہ ہیں کچھ پرانی ہیں اور پرانی جو جی ہے وہ ختم کے قریب ہو گئی ہیں تو میں نے اس سے پوچھا وہ تازہ میں لینے کے ہوا تو دوسرے نے ادھر سے اس کی آواز دی اس کو کھا کے وہ پرانی کی طرف بے لچے بے لشے بے یہ کہنا ہاں جی <laughs> بدلے لگے وہ کانٹے کے بغیر مد ترغیب اس بات کی دو تاکہ گاہ پھنس جائے اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اعلا سے ایک تاجر آتا تھا فلسطین کا علاقے میں ایک شہر مجنب نورا آتا تھا تو قلعہ ایک عورت تھی وہ اس کا اس کی کاروباری فرم تھی شرکا شرکا جسے کہتے عربی والے تو ان کے ساتھ وہ خرید و فروخت کیا کرتا تھا تو اس جب وہ آیا تو سوچ رہا کہ کیلا بڑی باتونی عورت اتنی باتیں کرتی ہے کہ ہمیں بس دھوکوں میں چکر میں ڈال دیتی ہے اپنی ناطت سی دم پر بیٹھ لیتی ہے اور ہماری اچھی اچھی سستی خرید لیتی ہے تو اس کا میں اتنی باتیں کروں گا کہ باتوں میں میں سے شکست نہیں کھاؤں گا قلعہ کے ساتھ جا کر میں بات کروں سے تو وہ جب آیا کہتے جب میں آیا تو ایک تو میں بازار میں داخل ہوا بازار کا نقشہ بدلا ہُوا ہے بازار صاف ستھرا ہے لید, گوبر نہیں پڑا ہوا پھر میں دکانوں کو دیکھا دکانیں بھی صاف ہیں لوگوں کے کپڑے سفید کپڑے صاف پہنے ہوئے ہیں پھر مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ ہر جگہ پر اونٹ اور گھوڑا نہیں کھڑا کر سکتے ان کو کھڑا کرنے کی جگہ ہے کیوں جگہ جگہ لید گرتی ہے پھر بازار کے ہوتا ہے یہ نقشہ دیکھا پھر قلعہ کے پاس چلا گیا جو وہاں چلا گیا انہوں نے کہا ہمارا مال ہے یہ ہمارا سودا ہے اس میں یہ خوبیاں یہ یہ برائیاں ہیں اتنی اس کی قیمت آپ خریدتے ہیں تو مرضی آتی بس اور کوئی بات نہیں وہ بولتی نہیں عمارہ خان تھا کہ, کہ بات ہوگی ملازمہ ہوگا تو یہ باتیں کریں گے ہم اس بڑھ چڑھ کر باتیں کریں گے پھر ملازمین میں دیکھیں گے کون جیتتا ہے تو خیر کہتے ہیں میں نے اسے کہا آخر تو بولتی کیوں نہیں ہے انہوں نے ہمارے اب درمیان ایک پیغمبر آئے ہیں ہم نے میں تجارت کا طریقہ بتا دیا ہے اور اس کے مطابق ہم نے آپ سے سودا کر لیا ہے مال کی مرضی یہ خریدتے ہیں نہیں خریدتے ہیں. آگے میں گیا کھجورے خریدنی تھی تو کھجورے کے دوڑ ڈھیر پڑے ہوئے سب نے کہا اس کی یہ قیمت ہے ایس ٹی ہے یہ جو ہے پرانی ہے ردی ہے اس کی یہ قیمت ہے کہ پچھلے سال تو اسی ڈھیر سے میں نے خریدی تھی یہ کیرت اصلی تھی اس میں آدی ایس ڈی تھی آدھی ردی تھی اور قیمت اصلی کی لی تھی انہوں نے تو بلّہ تبارک کا تعالیٰ کے واسطے سے جو انسانوں کے ساتھ تعلق بنے گا وہ ایسا میاری ہے آیا وہ معاشرت ہے آیا وہ معاملات ہیں تو پروفیسر صاحب سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آدمی ہر کس سے کٹ کٹا کر اس راستے کو اللہ کا ہو جاتا ہے نہیں کہہ رہا تھا نا اس راستے کو ہو جاتا ہے جو جس پر تم چل رہے ہو میں کہ اللہ سے کٹ کٹا کر اس راستے کو ہو جاتا ہے اللہ کا ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ تعالی کے حکم کی روشنی میں پھر تعلقات کے لئے بڑھتا ہے تو, تو عجیب و غریب طلقات تو پروفیسر صاحب بڑا حیران ہوا جس نے کہا کہ میں نے تو کٹ ماری تھی اس کی طرف کمزم کی والی بال میں کٹ مارتے چلے. والی بال ولی کھیلتے نہیں آپ لوگ تو وہ ذہنی مریضوں کا لارجے لتارجے کا کیا مانا ہوتا ہے سس ذہنی مریض بیکار کار جس کے پاس پالتو وقت کا کوئی کام کرکٹ کھیلتے ہیں کرکٹ کا کھیل یہ لتارجی سستی غیر مقصدی ہے اور لا بالی پن پیدا کرتا ہے اس لیے ترقی یافتہ قومیں غیر ترقی یافتہ قوموں کو یہ کھیل دیا کرتی ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں فیصلہ کن مرائل کی طرف نہ بس گڑبا لیتی ہے فیصلہ کرتا ہے اور آپ کو اچھالتا ہے فٹ بال ہے وہ جو تین فیصلہ کرتا ہے. والی بار والی بار ایس نے ایسی بلاک سے کہ بال کو ہماری طرف گرا دیا اسٹ مارتے ہاتھ اس کرتے اسی طرف بال گرا گیا تو کٹنگ کٹر کا بھی بڑا کمال ہوتا ہے لیکن بلاکر کا اس سے زیادہ کمال ہوتا ہے تو, تو بڑا مجھے دیکھ رہا ہے ہم نے تو کٹ باری تھی خیال تھا کہ آج یہ ہماری بات کا اگلا لاجواب ہوگا اس نے ویسی بلاکنگ کی کہ بال ہمارے کورٹ میں پھینک دیا دیتی. کیا بٹا قرض یہ کرنی تھی کہ اللہ تعالی کے حکامات کی روشنی میں سارے تعلقات عبادت ہیں مال بچے خاندان گرد و پیش پڑوسی حضرت طانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عالم مریض ہوئے تو مریض کو تاخیر کی جاتی ہے کہ جلدی سونا جلدی اٹھنا تاکہ کہ تاجر پڑے ذکر اذکار کرے یہ کر ہو کر امال پر معاملات پر ڈالا جاتا ہے اور معاملات کی پابندی اللہ کے قورم کے ذریعے بنتی ہے تو ہم عالم کا بیٹا بیمار ہو گیا تو پہلے رات میں روتا تھا اور ان کو سونے نہیں دیتا تھا اور اس کی وجہ سے ان کا تاجر جو ہے وہ خراب ہو رہا تھا تو ہم نے اس غصے شروع کیا اور ایک رات بڑا ڈانٹا اس کو اسی رات اس کی وفات ہو گئی لوگوں کو بڑا دکھ اور کی کیے اتنا بیمار تھا اور میں اس کو ڈانٹتا رہا اور یہاں تک اس کی موت ہی ہو گئی تم نے اس دکھ اور اداسی عالم میں خط لکھا تھا انوی رحمت اللہ علیہ کہ مجھے صحیح حرکت ہوئی اور بیٹا میرا مر گیا تو نے کہا چلو وہ تو مر گیا لیکن تمہیں انسان بنا گیا اب تو اللہ کا قرب تاجد میں ذکر اسکار میں نہیں ہو رہا تھا آپ تو اس مریض کی دل جوئی میں اس کی خدمت میں اس میں اور آپ تو اللہ تبارک تعالی آپ کے ساتھ دوستی ذکر پارک پار کرنے کو تیار نہیں تھے مرود قیامت ارشاد باری تعالی ہوگا کہ اے میرے بندے میں بیمار تھا تو میرے حضرت کو نہیں آنا آیا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا کہ یا اللہ تو ان ساری کمزوریوں سے برا بھرا ہے گرمائیں گے جو فلانا بیمار تھا اگر تو اس کے پاس گیا ہوتا اس نے مجھے وہاں پایا اب آپ بتائیں مطالعہ محلہ جو ہے وہ ہار کے عمر کو پہچاننا ہے کہ اس وقت میرا اللہ سب سے زیادہ کس امر سے مجھ سے راضی ہوگا اس وقت کے لحاظ سے کون سا امر ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ تبارتعالی کی رضا ہوگی اور عارفین کا یہی کمال ہوتا ہے اہل علم کا اور اہل معرفت کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ اس وقت میں اللہ کے قرب و رضا کس چیز سے حاصل ہو اس کا فہم ہوتا ہے اور یہ بلّہ تبارہ تعالیٰ وہ اور باطنی صفائی اور کثر ذکر سے باطن میں منوری بصیرت دیتا ہے تو انسان کو اللہ تعالی تبارہ تعالیٰ بغیر علم بغیر پڑھے باتوں کی سمجھ نسی فرماتا ہے من عملہ با علم علم جب آدمی نے عمل کیا سلم پر جو ہے جانتا ہے تو اللہ تبارک تبارکباس کو وہ علم دیتا ہے جس کو یہ جانتا نہیں ہے مولانا نے فرمایا کہ اندرش بینی علوم انبیاء بے کتاب و بے معید و استاد کہ پھر یہ آدمی اپنے اندر امبیال مسلسل کو علوم پاتا ہے بغیر کتاب کے بغیر رہنما کے اور بغیر استاد کے روشن باطن میں علم کا لکا ہوتا ہے حال کمر اس کو کھولا جاتا ہے اس بات اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ قربی لائی جو ہے وہ کس چیز میں سب سے زیادہ ہے ماقین واقعین میں فرق یہ ہوتا ہے تو ایک دو دن کی بات نہیں ہے جی عرصہ دراز لگتا ہے زندگی کا سننے میں سمجھنے پہ عمل کرنے میں سیکھنے میں بادن بنانے میں سلسلے کوشش ہے